بسم الله الرحمن الرحيم سر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت يدا ابي تب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنى عنه ماله وما نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا سن نار لہب وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا الْحَطَب اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے جی من مسد اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی